بسم اللہ اللہ کو مت تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھل نے غفلت میں ڈال رکھا ہے زرتم یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو چل سوف تعلمون ہرگز نہیں انکریب تم کو معلوم ہو جائے گا سوف تعلمون پھر سن لو ہرگز نہیں انکریب تم کو معلوم ہو جائے گا چل لو چالمون ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا لتاؤ تم دو ض د دیکھ کر رہو گے تم پھر سن لو تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے تم پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی